صحمن الحمٰ محمد, محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سون الب شہر باقی تمام سامعین برادن صاحب صحیح واپسی کہتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر پانچ سو چونتیس ابلک ایک سو چھہتر ہے اور ہمارا سلسلہ دس جو ہے اوراد فتح میں ہے اوراد فتح میں اس کا حصہ اول ملک الجبار تھا وہ اس سال الحمدللہ ختم ہوا اس کے بعد اصماء الحسن یا اللہ یا رحمان والا حصہ ہے یہ عام ترین حصہ ہے الداوت شریف کا عراۃ ہتھیہ کا اس مثاوروں کے مبار قانون تک مقدمہ اسما الحسنہ کے عمل سے دو درس ہو چکا ہے پہلے درس میں اسما اور حسنہ کی جو ہے لغوی تشریح توضی تھی دوسرے درس میں اسما الحسنہ پرانی پاک میں کئی جگہوں پر لفظ عیسم استعمال ہوا ہے سب بھی حسم رب کل اعلیٰ علن ہرمایہ اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو اور اسی طرح جو ہے مختلف جگہوں پر اسم کے آتے موجود ہے تو سب حسم رب کر اس طرح توار قسم رب کا والاکرام تیرے رب کا اسم تیرے رب جو ذوال جلال ولکلام ہے اس کا اسم بابرکت ہے تو اس لفظ اسم سے کیا ہے اس پر ایک درس آپ لوگوں کو دیا تھا اس کے مقدماتی بحث ابھی اسی بحث کو کمپلیٹ کر رہا ہوں تو اس میں جو ہے عرفا نے عالم عارفت نے ترکت اور عارف حضرات نے جو ہے صوحی برگوں نے ان کے نزدیک اس اسم کا جو ہے خاص معنی ہے تو اس میں فرماتے ہیں کہ اس اسم کی تسبیح کی جائے کیونکہ فرمایا یہاں فرمایا اللہ کے اس قول میں سب حزم رب کا لعلہ اللہ کے یہ قول تبارک اسم ربک ربیل جلال علام میں یہ باعیت تھے کہ اسم سے مراد صرف حروف اور سود اسوات ہو یا وما یلت اور جو حروف اور اسوات سے ہیں جوڑ کر جو چیز بنتی ہے یعنی ہر آواز یا جو چیز ان دونوں سے مرکب ہوتی ہے یعنی صرف لب حص کیونکہ یہ دونوں ہر صوت کو اشام کے عوارث میں سے آسام پر عارض ہونے والی چیزوں میں سے یہ پسترین اشاء میں سے اسم صرف حرف اور آواز یا کے اور میں سے یہ پسترین جو ہے اشاء میں سے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے تصبیح کی جائے یعنی پاکی بیان کی جائے اور وہ کوئی مقدس چیز ہو بس اسم یعنی صرف اسم لفظ ہے اسم کے معنی ماں نام صرف نام کی پاکی بیان کریں یہ تو بے معنی ہے بس اسم اللہ اس میں رب سے مراد ان آیات میں جو ہے ایسی مقدس معنیٰ ہیں جو حدوث و تجدد سے پاک ہو یہ معنی میں جو ہے تفسیر ملا صدرہ سے نقل کر رہا ہوں آپ جو ہے ایک بہت بڑی فلسفی ہے جس نے فلسفہ شیخ اشراب و کی کے فلسفے کو اور شیخ اشراء کے فلسفے کو جمع کر کے ایک اور تیسری فلسفہ اور دس پر نو جلدوں وبا کتاب لکھا ہے حکمت مطالعہ کے نام سے وراؤ کی ایک تفسیر ہے ہاں جس قرآن اس میں انہوں نے اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے توضیح میں یہ باتیں کی ہیں تو آخر ہیں لیاض ان اسما میں بیس میں رب کا سب اس میں رب کا توار قسم رب کا وغیرہ میں اس سے صرف لفظ المضہ جو ہے شین میم جو کہ نام کا دیتا ہے یہ مراد نہیں ہے صرف نام کی جو کہ ہر فور ہے ہاں جی لہٰذا جو ہے مرادین آدمی ایک ایسی مقدس معنیٰ ہے جو حدس تجدد سے پاک ہو ہاں یعنی پل نہیں تھا ابھی وجود میں آنے والی کوئی چیز ہو اور ہر قسم کی تغیر و تبدل سے منزہ ہو ہاں جی اس لیے جو ہے اور تبرک استعاذہ برقرہ لینا اسم اللہ سے ہوتی ہے ہاں جی اللہ سے تبرک اسم اللہ سے ہوتی ہے جیسے بسم اللہ اخرا ہو بسم اللہ شافی بسم اللہ القافی معافی وغیرہ لہذا اس میں اللہ سے مراد ایک تو خدا اللہ ہے وہ تو ذات مقدس کا نام ہے اب اس میں اللہ سے مراد کیا ہے اس میں اللہ سے میں پڑھتا ہوں ہاں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے شفات شفات ال شفا مانتا ہوں اللہ کے نام سے ہاں جی آفیت مانتا ہوں یہ مانا تو اس اللہ کے نام سے مراد کیا ہے تو یہ فرماتے ہیں اسی تفسیر کے صبر نمبر تینتیس پہ اول کی اللہ صدرہ کی تو آپ فرماتے ہیں یا تو خود ذات حق تعالیٰ ہے اس میں اللہ سے اس میں غلط ہے یعنی وہ ذات کہ جس کا نام اللہ ہے پھر یوں من جا اللہ یعنی وہ ذات کہ جس کا نام اللہ ہے اور وہ شفا دینے والا تو گیا کہ اللہ کی میں تسبیح بیان کرتا ہوں اس میں اللہ کے خدا اللہ کی یا تو یہ معنی ہے جو حقیقت الحقائق ہے ہر حقیقت کی حقیقت ہے اصل الحقیقت ہے یہ مراد ہے یا کوئی مغلاء کے مقرب ہیں کہ اللہ کے اذن سے جو ہے اس میں مؤثر و مدبر ہے کوئی ملا کے مقرر مقرب ہے کہ اس کے پاکی بیان کرنے کا اللہ حکم بیان کریں اس کے تصویح حکم دے رہے ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے وہ اس کائنات میں مؤثر ہے اور ہاں جی اور مدبر ہے تو جس کے قرآن سے اسلم کی آتے ملتے ہیں تو وقت صبح محققی ہند محققی علماء حکومت محقق علماء کے نظریے باز ثابت ہے ان المؤثر ہی جواہریل اغوانی اس کائنات میں موجود جواہرات میں وہ زواد جن کا مدنی ہے معدے کے بغیر ہاں جی تو عل الباری تجل عسم وہ تو یا تو صرف جو ہے اللہ تعالیٰ خود کے ذات ہیں جو جواہر اغوان میں سے جو اس کا جسم نہ جسمانیات ہے او ملک المقربن من ملائکت ہی. یا کوئی ملا کے مقرف حصہ اللہ, اللہ کے ملائکہ میں سے بیچ نے اللہ کے عزم سے وہ کائنات میں ہاں جی مؤثر ہے اور مدبر ہے فلا تاثر علی والد جسمانیت ہاں جی والد جسمانیہ کو وہ موجود جو جسم رہتے ہیں ان کو اشیاء ان کو جو ہے فلا فلاں جسمانیت جسمانی تلاشیاء الجوہریہ مشاہ میں جن کا جسم نہیں ہے جیسے فرشتہ نورانی معلوم ہے ہاں جی موجود مفارق ہے ان میں جو ہے عواری جسمانیہ اس میں جو ہے ان میں کوئی اثر ان کے نہیں ایجاد انوا اعلام اعدام نہ ان کو جو ہے جواہر اشاء کو وہ جواہر ہاں جواہریہ کو جو ہے ایجاد کر سکتے ہیں نہ ادام یعنی جسمانیت رکھنے والی جسم رہنے والی موجودات جسم نہ رہنے والی موجودہ نوری مخلوق کو نہ وہ ایجاد کر سکتے ہیں پیدا کر سکتے ہیں نہ وہ ان کو معدوم کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں ہاں جی لہٰذا جو ہیں میں ان آدمی جہاں فرمایا اللہ کے نام کی تصبیح تز، بیان کرو اللہ کا نام بابرکت ہے تو اس سے یا خود ذاتِ باری تعلیٰ مراد ہیں اللہ خود مراد ہیں یا اللہ کے یا اللہ کے مقرب فرشتے ہیں جو اللہ کے اذن سے اس کائنات میں مؤثر اور مدبر <تصفيق> نام ہاں اذکار اچھرا فرماتے ہیں ایک تھوڑا سے تنزل کر کے ازکار اور دعائیں جو اثر کرتی ہیں ایک عام مند مومن بھی دعا کرتے ہیں ہاں جی تو اس میں الفاظ بولتے ہیں یا رحمان یار رحیحم ارحم نارین مثلاً لنا دنو بن سرخی تو ازکار اور دعائیں جو اثر کرتے ہیں اور مؤثر واقع ہوتے ہیں اس کی وجہ جو ان ازکار اور دعاؤں کے معنی کی وجہ سے ہے ان کے معنی کی وجہ سے آج میں یہ ذکر جو ریا رحمان کہہ کر اللہ کو بگا رہے ہیں اس کے ذات کو بگا رہے ہیں ایک پھر کہہ کر جو ہے ذات حق سے مغفرت کی درخواست کر رہے ہیں اس تجب کہہ کر جو اللہ ذات حق سے دعا کی قبولیت کے درخواست کر رہے ہیں تو جب دعا کرنے والے کا نفس تو ان کے معنی کی وجہ سے لہذا جب دعا کرنے والے کا نفس اس دعا کے پڑھتے وقت اس دعا کے اصل سرچشمہ سے متاثر ہو جاتی ہے اصل دعا کے اصل سرچسمہ کون یعنی اللہ سے تو عالم ذکر حکیم ہاں جی یعنی اللہ تعالی جو حکمت والی ذات ہیں حقیقت میں وہی ذات ہی ہر قسم کی ہاں جی مہمات سے نجات کا منبع اور دعاؤں کے قبولیت کا مبع ہے نہ کہ صرف حروف اور اصوات اور زبان اور دونوں ہونٹوں کا الفاظ و عبارات کے ساتھ میں ہلانے سے مشکلات حل ہوتی ہے ایسا حل کس نہیں ہے آپ فرماتے ہیں کہ دعائیں جو قبول ہوتی ہیں دعا کے معنیٰ اور اس کے جو سرچشمہ ہے ہاں جی اس جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بندے کا جو ہے اس کی دل و دل و جان سے جب اس کے معنیٰ مفہوم سرچشمے سے وہ متصل ہو جاتے ہیں تو وہ سرچشمہ ہے ہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتی دعاؤں کی قبولیت کا حل مشکلات کا تو وہ اپنے لطف کرم سے بھی بندے کی مشکل حل کرتے ہیں نہ کہ آپ نے اللہ مؤف اللہ نہ کھی تو لفظ موفر وہ آپ کی دعاؤں کو معاف کرے گا ہاں جی آپ صرف الفاظ تو کچھ نہیں کر سکتے یہ فرمان ہے تو اس عظیم حلسف و مفصر کے قول کو نقل کرنے کے مقصد یہ ہے کہ دعاؤں کی عجابت و حل مشکلات کے لیے کی جانی والی دعائیں اس وقت مؤثر ہوتی ہیں کہ دعا کرنے والا کمال خلوص اور عاجزی کے ساتھ دعا کے معنی و مفہوم کا ادراک کرتے ہوئے رب زلجلات کے درگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو اس اس اس بندے کے روح و نفس برگاہ الہی سے متصل ہوتے ہیں اور وہی معصر حقیقی پھر اس بندے کے مشکلات حل فرماتے ہیں ہاں جی اور دعائیں قبول کرتے ہیں صرف لقۂ لسانی سے دعا میں کوئی اثر نہیں آتی ہے لہٰذا دعائیں وہی قبول ہوتی ہیں کہ آپ ہاں جی کے ساتھ بدچش میں پرنم پوری آزادی کے ساتھ پوری خلوص کے ساتھ اور اپنی فخر حقیقی کو اعداد ادرا کرتے ہوئے اپنی فخر و فاقا کو ادراک کرتے ہوئے اپنی بے چارگی کا ادراک کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اللہ کو آپ کے ہر حاجت یہ پورا کرنے کا ہاں قدرت رکھنے والا سمجھتے ہوئے وہی اللہ سمیع اور بشیر پاپ کا پختہ ارادہ اور ایمان اقدا ہوتے ہوئے ہاں جی مضبوط اخذے کے ساتھ اللہ مر ہر حاجت کو سنتا ہے وہ اس نے خود کا ات انجیب لگ بندہ مجھے پغاروں میں قبول کرے گا اس نے خود سرمایا من حبل الولید میں تمہاری شہ رقص سے زیادہ نزدیک ہوں میں تمہاری آنستہ بولنے والی دعاؤں کو سنتا ہوں دل ہی دل میں پڑھنے والی دعاؤں کو بھی سنتا ہوں ماننے والی دعاؤں کو سنتا ہوں ان آواز میں بھی ہاں جی ماننے والی دعاؤں کو سنتا ہوں ہر دعا کو سنتا ہوں ان چیزوں پر پکا ایمان اور پختہ ایمان کے ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگیں گے تو وہ منبع فیض اور حقیقت الحقائق جو اللہ تعالیٰ ہیں اور ہر ان کی مشکلات کو مہمات کو حل کرنے کا اصل منبع اللہ ہے وہ پھر بندے کی فریاد رسی کرتے ہیں اور وہی اس کی مشکلات کو حل کرتے ہیں نہ کہ صرف آپ کا صرف آپ کے لگ لسانی آپ نے بس زبان پہ بدو توجہ کے بدو خلوص کے بدو نے آجیزی کہ آپ نے ایک دعا لیا تو وہ دعا کے اتنے بڑا اثر ہو ایسا ہرگز سے نہیں کہ ہاں جی دعائیں وہی ہیں جو دعا کے اندر اتنی جان ہو خلوص ہو کہ آپ کے دل و دماغ ہو ہاں جی اللہ سے جوڑیں تو اللہ سے مانگے اور اللہ پر پوری بھروسے کے ساتھ مانگے تو وہ منبہ فیش اور چشمہ فیضات اور مشکلات کے حل کرنے کا اصل منبع اللہ کلِشین قدیر کا مالک اللہ آپ کے پھر مشکلات کو حل کرتے ہیں تو اس لیے جو ہے میں نے اس واقعے کو چونکہ ہم یا اللہ ہو پڑھ رہے ہیں ہاں جی اللہ کے دعائیں ہیں رات ہیں اس کو ہم جتنی حاضری سے ان دعاؤں کے اسمال ہوشنار کے معنی مفہوم کو دل و دماغ میں رہ کر ایک ایک قسم کے پڑھتے ہوئے خود کو نیچے گراتے جائیں گراتے جائیں گراتے جائیں آپ کے اندر عادی حل لفظ کے بعد زیادہ ہوتے جائیں اور خود کو اللہ سے قریب سے قریب تر محسوس کرتے جائیں تو پھر آخر میں آپ جو مانگیں گے اللہ آپ کو دے دے گا ہاں جی لیکن بے توجہی میں صرف الفاظ شن پڑھ لیں تو اس سے مشکل حل نہیں ہوتی تو آج کے دس میں ایک اتفاع کر لیتا ہوں کل جو ہے اسماعل حوصنہ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اسماع الحسنہ ہیں ہاں جی ان اسماعل حصناہ کو ذرع سے اللہ کو پکارنے کا حکم ہے اس موضوع پر کچھ قرآن آیات کی آپ لوگوں کو توجہ دے دوں گا ان اللہ